ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا نسیب رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ نبی نبیٰ أما أباد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذن. إذن وما أنا من المهتدين الله آج ہم اپنے درس کا آغاز سورت الانعام کی آیت نمبر چھپن سے کر رہے ہیں اللہ فرماتے کل اے میرے حبیب اے میرے پیغمبر اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے یہ خطاب ہے اللہ علیہ وسلم. اور جگہ جگہ نئے اس لیے آپ سے خطاب اللہ کو چھوڑ کر مجھے منع کر دیا گیا یہ نبوت کی حقیقت بھی سمجھ میں آ رہی ہے نبوت کی حقیقت یہ نہیں کہ نبی خود کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا کسی چیز کو حرام کرتا ہے یا نبی کسی چیز کو فرض کرتا ہے اور کسی چیز کو واجب ٹہراتا ہے اللہ کا نبی خود نہیں بلکہ اللہ کا نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے چنانچہ آپ قرآن دیکھیں تو کہیں فرمایا امیر تو مجھے حکم دیا گیا مجھے حکم دیا گیا اور کہیں فرمایا نوی مجھے منع کیا گیا تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم کا پابند اللہ نے اگر کسی بات کا حکم دیا تو اللہ کا نبی اس کے کرنے کا پابند اور کسی چیز سے منع فرمایا تو اللہ کا نبی اس سے رکنے کا پابند تو فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا پکارنا اور عبادت کرنا یہ ایک ہی چیز ہے مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر مجھے عبادت سے منع کیا گیا اور تم کیا کرتے ہو پکارتے ہو معلوم ہوا کہ پکارنا بھی عبادت ہے یہ دعا یہ عبادت ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیر اللہ کے سامنے ہم سجدہ تو نہیں کرتے رکو تو نہیں کرتے قیام نہیں کرتے اس کے سامنے نماز نہیں پڑھتے ہم تو صرف اسے پکارتے ہیں یا فلا ہماری مدد کر یا فلا ہمارے غم اور پریشانی کو دور کر دے یاد رکھیے جیسے غیر اللہ کے سامنے سجدہ حرام ہے اسی طریقے سے غیر اللہ سے دعا کرنا بھی حرام یہ حرام ہے اور یہ کوئی فرقہ نہ مسئلہ نہیں ہے یاد رکھے عجیب بات ہے لوگ مسلمہ حقائق کو قرآن کریم کی سری آیات کو اختلافی بات بنا لیتے ہیں ارے یہ دیو کی بات ہے یہ وہابیوں کی بات ہے یہ فلا فرقے والے کی بات ہے نہیں الحمدللہ ہم یہاں پر کسی فرقے کی بات نہیں کرتے قرآن کی بات کرتے ہیں قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں قرآن کی بات کرتے ہیں تو جیسے غیر اللہ کی عبادت حرام سجدہ حرام رکوع حرام قیام اس کے سامنے حرام اسی طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا اس سے دعا کرنا اس سے بیٹا مانگنا بیٹی مانگنا رزق مانگنا عزت مانگنا شفا مانگنا یہ بھی حرام ہے سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے دعا اللہ سے ہے دعا اس سے ہے جس سے خود رسول اللہ نے دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارے کون سی چیز ہے جو ہمارے آقا نے اللہ سے نہیں مانگی کون سی چیز ہے آپ کبھی دعوں کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں اپنی دعائیں تو آپ مانگتے ہیں کبھی وہ دعائیں بھی پڑھیں جو حضور مانگا کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کوئی خیر ایسی نہیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی اور حضور نے نہ مانگی ہو اور کوئی شر ایسا نہیں جس کے جس سے پناہ مانگنی چاہیے تھی اور حضور نے پناہ نہ مانگی ہو اسی لیے شاید آپ نے سنا ہو اور پڑھا ہو نہیں سنا پڑا تو سن لیجیے اور یاد کر لی دیئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے جامع دعا ویسے تو کئی ساری دعائیں ہیں ربنا آتی ناف دنیا حسنتم وکیل آخرتی حسنتم وفن عذاب النار یہ بھی بڑی جامع دعا ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں وہ سب کچھ مانگ لوں جو حضور نے مانگا تھا اللہ اللہ سے وہ سب خیر مانگ لوں جو حضور نے مانگی ہر اس شر سے پناہ مانگی جس شر سے حضور نے پناہ مانگی تو وہ یہ دعا مانگے اللہم انہا نسألوک من خیر ما سألک منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شرمت سعاد منہو نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس خیر کا سوال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا اور ہم اس ہر اس شر سے آپ کی پنا مانگتے ہیں جس جس شر سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پنا مانگی تو جب کسی نے یہ دعا مانگی یہ دعا پڑی تو گویا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ مانگ لیا جو حضور نے مانگا تھا تو فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے اور صرف حضور کو نہیں منع کیا گیا ہمیں بھی منع کیا گیا ہے ہمیں بھی ہمیں بھی منع کیا گیا فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ دعا بھی عبادت ہے یہ مانگنا یہ بھی عبادت ہے اس لیے اللہ نے فرمایا بکال رب کم دست تمہارا رب کہتا ہے لوگوں تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں مجھ سے دعا کرو ذرا اور سے سنیے گا پہلے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں آگے کیا فرمایا ان تکبرون ان عبادتی سید کلون جہن مدافرین وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے وہ جہنم میں ضلیل ہو کر داخل ہوں گے ان دونوں میں کیا مناسبت ہے پہلے فرمایا مجھ سے دعا کرو آگے فرمایا جو میری عبادت نہیں کریں گے وہ زلیل ہوں گے دھن میں داخل ہوں گے بتایا یہ جا رہا ہے کہ دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے جو میری دعا سے مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتا ہے وہ گویا کہ عبادت کرنے سے تکبر کرتا ہے تو دعا اور عبادت ایک ہی چیز فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر لا اکم فرما دیجیے پھر فرمایا فرما دیجیے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آپ فرما دیجیے میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے کیا لا اتبی احوا میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا سن لیجئے ہر وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے چاہے وہ جن کی عبادت کرے فرشتے کی عبادت کرے قبر کی عبادت کرے بت کی عبادت کرے سورج چاند کی عبادت کرے درخت کی عبادت کرے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہے وہ وہ کسی اور کسی چیز کی اور حیثیت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی چیز کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں تو وہ حقیقت میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے اپنے نفس کی اتباع اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے تو فرمایا لا اتبیو آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کرتا یہ تو یہ جو تم لات کی عبادت کرتے ہو حبل کی عبادت کرتے ہو عزا کی عبادت کرتے ہو منا کی عبادت کرتے ہو تو یہ حقیقت میں تمہاری اپنی خواہشات ہیں اور میں تمہاری خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں تو اگر میں نے ایسا کیا اللہ کہلوارہ ہے اللہ کہلوار ہے اپنے حبیب کی زبان سے ہمارے آقا کی زبان سے آپ کہہ دیئے اگر میں نے ایسا کیا تمہاری خواہشات کی اتباع کی تمہاری ہدایت ہی ہدایت نور ہی نور اور وہ کہہ رہے اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا محتین پھر میرا شمار ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوگا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گا جو راست پر چلنے والے تو یہ بار بار کہلوایا جا رہا ہے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی دعا کرنی ہے تو صرف اللہ سے حقیقی خوف صرف اللہ کا حقیقی امیدیں اور لالچ صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں اور حقیقت راضی کرنا ہے تو صرف اللہ کو اوروں کو نہیں سب سے پہلے اللہ کی رضا یہ مرکز ہے یہاں سے ساری رضا کے چشمے پھوٹیں گے اصل تو یہ اللہ کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے استاد کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے نبی کی اتباع کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے سب کچھ کر رہے ہیں کس لیے اللہ راضی ہو جائے اصل چیز یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے مرکز یہ مسلمان کی زندگی کا محور یہ بہت پیارے اشعار آج میری نظر سے گزرے پہلے بھی دیکھے تھے مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کے جی چاہا کہ آپ کو بھی سنا دوں اس حوالے سے مشہور ہے ان کی یہ نظم کہتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سمان بقا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ اکبر کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اور بہت پیارا شیر کہا شاف محشر اے شافع محشر یہ حضور سے خطاب ہے اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت قیامت کے دن اگر آپ نے سفارش نہ کی کہہ رہے اے شافع محشر جو کرے تو نہ شفاعت پھر کون بہا تیرے سوا میرے لیے اللہ اکبر اور کمال کا شیر ہے آخری مجھے تو بہت ہی مزہ آیا پھر کیوں فرماتے ہیں کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے اچھی اچھے تو سبھی کے ہیں برا میرے لیے اللہ اکبر اچھوں کو تو سب قبول کرتے ہیں حضور نے تو بروں کو بھی قبول کیا ارے آنے دو جیسے آنے دو یہ چور ہے آنے دو ڈاکو ہے آنے دو ارے یہ زانی ہے آنے دو شرابی ہے آنے دو کسی کو گناہوں کی وجہ سے دتکارا نہیں ہے دور نہیں کیا کیوں ایسے نبی پر کیوں ایسے نبی پر نہ فدا ہوں کہ جو فرمائے اچھے تو سبھی کہیں برا میرے لیے ہے ڈبلو تو ارض یہ کر رہا تھا کہ پکار رہے ہیں سب صرف اللہ کو عبادت صرف اللہ کی صرف اللہ سے آگے پھر فرمایا کوئی کال آپ فرما دیجئے قربان جاؤں اپنے آقا کی شان اور عظمت پر اللہ بار بار فرما رے آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے آپ کا کہنا میرا کہنا ہے آپ کہہ دیجیے آپ کہہ دیئے۔ انی اللہ تم بھی بک تم بھی میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں میرے پاس تو دلیل ہے دلیل واضح دلیل روشن دلیل قرآن اللہ کا کلام وہی یہ آیات میں تو روشن دلیل پر ہوں مقزب تم بے اور تم اسے جھٹلاتے ہو تم اسے جھٹلاتے ہو روشن دلیل کو واضح دلیل یعنی یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہو کہ اللہ ہے یا نہیں اور اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس کے لیے تو بحث کی ضرورت نہیں بالکل بدی ہی بات ہے روشن دلیل ہے میرے پاس اور تم جٹلاتے ہو اور غذب یہ کہ پھر کہتے ہو کہ لاؤ لاؤ جس عذاب سے ڈراتے ہو لاؤ فرما کے ماں ہندی ماں تستا آپ فرما دیجئے میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو ان الحکم اللہ للہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے صرف اللہ کو اصل مانا یوں ہے فیصلے کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے وہی فیصلہ کرتا ہے کس کو بچانا ہے کس کو مارنا ہے اور کس کو ہدایت دینی ہے اور کس پر عذاب بھیجنا ہے یہ چیز میرے پاس نہیں ہے یقص الحق کا وہ خیر الفاصلين وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قل لو قربان اپنے آقا کی عظمت اور شان پر پھر خطاب ہے ال آپ فرما دیجئے آپ بتا دیجئے ان کو لو اندی ماں تستا نبی اگر میرے پاس وہ کچھ ہوتا وہ چیز ہوتی وہ عذاب ہوتا جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو لقوسی المرو بئینی و بہین تو تمہارے درمیان اور میرے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ جو تم بار بار کہتے ہو لو عذاب حتیٰ کہ ظالم اللہ سے دعائیں کرتے تھے اللہ کو تو مانتے تھے نا اللہ کو مانتے تھے آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی اقوالوں کو فتح دے دے اللہ اکبر یہ دعائیں کی تھی ابو جہل نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حدیث کی کتابوں میں اے اللہ اج حک والوں کو فتح دے دے اور علماء نے لکھے ہیں اللہ نے ابو جہل کی دعا قبول کر لی اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا دعا قبول ہونے پر گمنڈ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ کبھی کبھی کافر اور مشرک کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے دعا کی ابو جہل نے اور قبول ہو گئی اس نے کہا اللہ حق والوں کو زلیل کر دے اللہ نے ایسا ہی کیا تو اللہ اللہ سے دعا کرتے اجارت من علی کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے محمد جو کچھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک قسم کا عذاب لے آ یہ دعا کرتے تھے تو حضور سے بھی کہتے لائیے لائیے آپ عذاب لائیے جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کی نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا تو لائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم بڑے روفر الرحیم تھے بے حد مہربان بے حد شفیق دنیا کی کسی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے وہ محبت نہیں جو حضور کے دل میں صرف امت نہیں ساری انسانی کے لیے محبت تھی بلکہ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں سو ماؤ کی محبت سے بھی زیادہ اللہ محبت کرنے والا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بے پناہ محبت کرنے والے رعف رحیم یہ حقیقت میں اللہ کے نام ہے رعف الرحیم اللہ رعف بھی ہے شفیر رحیم مہربان بھی اور اللہ نے یہ دونوں نام حضور کے لیے بھی استعمال فرمائے ہے لقجا کم عزیز میرے نبی پر وہ چیز بڑی مشکل گزرتی ہے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو میرا نبی تمہاری ہدایت کے لیے بڑا حریث ہے حریص ہم تو جانتے ہیں نا حریص کا معنی کیا ہے کیونکہ ہم دنیا کے حریص ہیں دنیا کے لالچی تو ہم جانتے ہیں حریث کا ہوتا ہے لیکن اللہ کا نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے حریف اور بالمؤمنین رعف الرحیم ایمان والوں کے لیے رعف بھی رحیم بھی حالانکہ یہ دونوں نام کس کے ہیں اللہ کے لیکن اللہ نے استعمال کیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو آپ تو بڑے رعف الرحیم تھے بد دعا کبھی نہیں کرتے تھے سیدہ آئے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے سب سے سخت دن فرمایا عائشہ طائف کا دن بڑا سخت تھا میری زندگی کا سب سے عزیزت والا دن تکلیف والا دن میں نے اپنے آپ کو طائف والوں کے سامنے پیش کیا پیش کیا اپنے آپ کو کہ مکہ والے تو نہیں مجھے مانتے تو مان لو لیکن طائف والوں نے تو وہ کیا جو مکہ والوں نے بھی نہیں کیا تھا مجھے زخمی کر دیا گالیاں بھی دیں میں شکستہ دل اور زخمی جسم کے ساتھ پائٹ سے نکلا باہر آیا تو دیکھا اوپر بادل کا سایہ ہے اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علی السلام کی آواز آئی اللہ اکبر اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ پر آج جو کچھ گزری ہے اللہ نے دیکھ بھی لیا اور جو کچھ آپ کی زبان سے نکلا اور جو کچھ دشمنوں نے کہا اللہ نے وہ سن بھی لیا اللہ نے یہ مالکل جیبال کو بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے آپ کی خدمت میں اگر آپ اس کو حکم دیں تو یہ دونوں طرف کے جو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ٹکرا دے گا یہاں تک کہ تارف والے بیچ میں کچل کر ہلاک ہو جائیں گے آپ حکم دیجیے دی مگر کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا لا, نہیں میں ان کے لیے یہ نہیں چاہتا یہ دعا نہیں کرتا بل ارجو بلکہ میں امید رکھتا ہوں ابد مِن مَن اللہ لا یوشرک بھی شع <شَيْعًا> میں امید رکھتا ہوں اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے میں یہ امید رکھتا ہوں اور حضور کی یہ امید پوری ہو کر رہی طائف والے آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا اور دین کے علمبردار بنے تو آپ تو رعفر رحیم نہیں تھے رعفر رحیم تھے بد دعا کرنے والے نہیں تھے عذاب دینے والے نہیں تھے تو یہاں کیوں فرمایا کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچاتے ہو تو تمہارے درمیان اور میرے درمیان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ فرمایا تو علماء نے اس کا جواب دیا جب وہ بار بار اقرار کرتے تھے تنگ کرتے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا بگرنا حضور بد دعا کرنے والے نہیں تھے جب ایسا موقع آیا اور فرشتہ بھی آ گیا اور فرشتہ آپ کے حکم کا منتظر تو اس وقت بھی آپ نے انسانوں کی ہلاکت کو نہیں چاہا ہدایت کو چاہا اور جان لیجئے یہاں یہ بھی زمرن سن جہاد انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے جہاد تو اصل میں ہدایت کے لیے ہے اگر کوئی ہدایت قبول کرتے ہیں تو ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اگر بغیر تلوار اٹھائے ہدایت قبول کرتا ہے تو ہماری اجازت نہیں ہے خون خرابہ کرنا تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ میرے پاس عذاب ہوتا تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اندہ مفاط حلغ بھی لا اللہ مفاط و اندہ مفاط الغئی اور غیب کے خزانے اور غیب کی چابیاں یہ صرف اللہ کے پاس ہے اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے بیا علم فل بر بل بہر وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ تری میں ہے یہ توحید بیان ہو رہی ہے توحید پرانے کریم میں جو مضمون سب سے زیادہ بیان ہوا ہے وہ توحید کا مضمون ہے اور جان لیجئے کہ صرف توحید فی ذات کافی نہیں ہے توحید کی صفات بھی ضروری ہے صرف توحید کی ذات کافی نہیں ہے ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, دوسرے اللہ کو نہیں مانتے دوسرے خدا کو نہیں مانتے صرف اتنا کافی نہیں ہے توحید کے لیے توحید کی صفات بھی ضروری ہے اللہ اپنی صفات میں یکتا ہے بے مثال ہے بے نظیر ہے اس کا کوئی ند نہیں اس کا کوئی شریک نہیں صفات میں اللہ کی جو بڑی بڑی صفات ہیں صفات کمال حیات کی صفت ہے زندگی کی صفت حیات اللہ نے ہمیں بھی دی ہے حیات اللہ کے لیے بھی ہے لیکن جو حیات زندگی کی صفت اللہ کے لیے ثابت ہے وہ کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے ہر کسی کی حیات کے لیے ممات ہے اللہ کی حیات کے لیے ممات نہیں ہے ہر کسی کی زندگی کے لیے آغاز بھی ہے ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے اللہ کی زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے تو حیات کی صفت تو ہمارے پاس بھی ہے سب انسانوں کے پاس حیوانوں کے پاس بھی لیکن جس طریقے سے زندگی کی صفت اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں علم کی صفت قدرت کی صفت سما کی صفت سننے کی صفت بطر دیکھنے کی صفت یہ ہمارے پاس بھی ہے ہمارے اللہ کے پاس بھی ہے